میرے دوستو اس کے علاوہ یہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک ظاہری قتل عام ہے اور ایک باطنی قتل عام ہے کہ نظر آنے والا ایک قتل عام چل رہا ہے اور ایک نظر نہ آنے والا خفیہ طریقے سے منصوبہ مندی کے ذریعے قتل عام چل رہا ہے اس کے علاوہ وہ قتل عام جو کہ مرتد حکمران اور تاغت حکومتیں اپنی قوم کے خلاف کر رہی ہیں وہ ایک الگ فہرست ہے یہ بات تو ہم نے ان کی بتائی جو کہ قبضہ کرنے والے ممالک باہر سے آ کر کرتے ہیں جو خود اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف قتل عام کرتے ہیں حکمران یہ ایک الگ فہرست ہے خصوصی طور پر یہ قتل عام اس وقت ہوتا ہے جب کہ ان تابوتوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جوان اب اٹھیں گے اور ہمارے خلاف کچھ کریں گے تو یہ جوانوں کو قتل کرنے کے لیے ایک خاص ترتیب چلاتے ہیں یہ ایک لمبی فہرست ہے صدام حسین نے عراق میں اپنی حکومت کے دوران دس لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے انیس سو ستر میں ملک حسین نے بیس ہزار فلسطینیوں کو قتل کیا ہے اردن میں اور حافظ الاسد نے اسی کی ابتدا میں اکاسی بیاسی میں سوریا کی قوم کے چالیس ہزار انسانوں کو قتل کیا ہے اور تلزاتر بیروت لبنان میں ساٹھ ہزار فلسطینیوں کو قتل کیا ہے یہ بشار الاسد کا باپ تھا حافظ الاسد اور ترابلس میں بیس ہزار لبنانیوں کو اس نے قتل کیا ہے انیس سو میں الجزائر میں جو فوجی انقلاب آیا تھا اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار لوگوں کا قتل عام ہوا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار لوگوں کا قتل عام صرف الجزائر میں ہوا ہے اس کے علاوہ جو قتل عام اب جاری ہے مثال کے طور پر برما اراکان میں پچاس ہزار کے قریب لوگ بڈ ہسٹوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں دو ہزار بارہ میں بنگلہ دیش میں گستاخ رسول کے خلاف جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ان میں ایک رات میں پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا ہے یہ مرتد اور تعبت حکمرانوں کے ہاتھوں لوگ قتل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور کتنے سارے ممالک ہیں یہ حال ہی میں حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد نے جو سوریا میں قتل عام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سنی مسلمانوں کا اس میں کتنے ہزاروں لوگ قتل ہوئے کتنی ہزاروں عزتیں ضائع ہوئی اور ایران میں اہل سنت وال جماعت کا کئی بار قتل عام ہو چکا ہے میڈیا میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا بہت زیادہ ہمدرد ہے حالانکہ اس کے ہاں بہت سارے لوگ قتل کیے گئے ہیں ایک مثال صرف آپ کے لیے کافی ہوگی کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں سنیوں کی ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے حالانکہ امریکہ میں اور اسرائیل میں بھی سنیوں کی مسجدیں موجود ہیں آخری ہی اور بہت سارے ظلم ہے تب کا تذکرہ یہاں کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے شاید یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہی مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں ہمارا مقصد یہاں رپورٹیں بنانا نہیں ہے ہمارا مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی کیا ہمارے لیے سونا اور ہمارے لیے جہاد فی فیصب اللہ میں نہ نکلنا یہ مناسب ہے کیا اس کے باوجود بھی جہاد فرض عین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہر آدمی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے سرکاری مولویوں سے نہیں اپنے آپ سے پوچھیں استخلبک ناس وفتا آپ اپنے دل سے فتوا پوچھئے اگرچہ لوگ آپ کو فتوے دیں اور فتوے دیں اور فتوے دیں قال علیہ السلط بات آ رہی ہے ان باتوں کا تذکرہ کرنا یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے ہمارے دل روتے ہیں اور ہماری آنکھیں روتی ہیں ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لیکن مسلمان امت کو بیدار کرنے کے لیے ابو مصعب سوری حفظہ اللہ نے یہ سب کچھ لکھا ہے اور ہم اس کا مختصر مختصر ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں مسلمانوں کی دنیاوی اعتبار سے محرومی اور دربدری کے سلسلے میں آٹھواں جو نقطہ ہے وہ ہے اتحجیر الجماعی اتحجیر الجماعی کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی ہجرت اجتماعی طور پر لوگوں کو علاقوں سے نکالا جا رہا ہے پورا پورا علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے تمام جنگوں والے اور مصیبتوں والے علاقوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ علاقے جہاں پر قتل عام کا ہم نے ذکر کیا ابھی اوپر کچھ علاقوں کے ملکوں کے نام ہم نے لیے وہاں پر یہ ہوا ہے وہ لوگ جو کہ قتل سے بچ جاتے ہیں وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اجتماعی طور پر ہجرت کر کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں ریفیوجیز کی شکل میں متاثرین کی شکل میں کماس الف البوشنا البوسنا شیشان و افغانستان وہ سومال وہ ارتیریا و فلسطین وہ کشمیر وہ کسف جیسے کہ ان ممالک میں ہوا ہے آپ متاثرین کے سلسلے میں جو عالمی اداروں کی تحقیقات ہیں اور ریفیوجیز کی تعداد کے سلسلے میں جو عالمی اداروں کی تحقیقات ہیں ان کو اگر پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہوگا کہ کتنے مقدار میں یہ کام ہو رہا ہے. عشرات الملائین من المسلمین یعشون محجرین آن فی کہ کروڑوں, کروڑوں کے حساب سے مسلمان اس وقت خیموں میں زندگی گزارتے ہیں جن خیموں میں انسانی حقوق تو کجا حیوانی حقوق بھی دستیاب نہیں ہوتے آپ مثال کے طور پر صرف پاکستان کی مثال لے لیں جس وقت سوات میں آپریشن کیا تھا اس خبیث پاکستانی حکومت نے چاہے اس کا چہرہ مشرف ہو زردالو ہو یا نواز شریف ہو سب ایک جیسے خبیث ہیں اور ایک ہی جیسے تعوت ہیں تو اس وقت تیس لاکھ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو قبائل سے لوگ نکالے گئے ہیں جنوبی وزیرستان مسعود باجوڑ اگزی مہمن وغیرہ وغیرہ ان تمام علاقوں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے لوگوں کو مجبوراً ہجرت کروایا جاتا ہے اور آج جس وقت یہ سبق ہو رہا ہے چودہ سو پینتیس ہجری آج آٹھواں روزہ ہے 6 جولائی 2014 چودہ ہے شمالی وزیرستان سے لوگ ایک مہینے سے مسلسل نکل رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً آٹھ لاکھ ہے کیوں پوری دنیا سے آئے ہوئے مہاجرین کو پناہ دینے کے جرم میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مجاہدین کی امداد و نصرت کے جرم میں اے شمالی وزیرستان کے مسلمان آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کن کے ہاتھوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے روزے دار اور نمازی کہلوانے والے نواز شریف اور خنزیر شریف قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سب کچھ ہو رہا ہے کوئی نواز شریف ہے تو کوئی شہباز شریف ہے یہ سب اس طرح کے خنزیر ہیں اور کتے ہیں جو کہ کافروں کے حکم پر مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ لوگ جن کیمپوں میں رہ رہے ہیں اس وقت ان کیمپوں میں انسانی حقوق کے بات تو دور ہے حیوانی حقوق بھی دستیاب نہیں ہے یہ شمالی وزیرستان سے جانے والے لوگ ان میں سے بہت ساری عورتوں کی ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں راستوں میں بچہ بھی مر گیا ماں بھی مر گئی اتنے حقوق تو حیوان کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ حیوان جب بچے دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال کیا جاتا ہے انسان کو حیوان جیسے حقوق بھی دستیاب نہیں ہے اس طرح کے خیموں اور اس طرح کے کیمپوں میں رہنے کے لیے لوگ مجبور ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں لمبی لمبی لائنوں اور قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اس گرمی میں رمضان کے مہینے میں کیوں ایک بوری چاول کے لیے ایک بوری آٹے کے لیے یہ تو ان کا ظلم ہے اور دوسری طرف سے یہ ظلم خود یہ لوگ اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں یہ جو متاثرین ہے یہ لوگ خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں کاش کے یہ لوگ جہاد کے میدان میں ڈٹ جاتے کاش کے یہ لوگ مجاہدین کے ساتھ اسی طرح نصرت اور امداد کرتے جیسے کہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو شاید اتنے خوار اور زلیل نہ ہوتے اس لیے کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے یا سب بے تخدہ چند دنوں کی بات ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر وہی آپ کی عام زندگی ہوگی لیکن اتنی زیادہ ذلت تو نہ ہوتی اور اب یہ نئی خبریں ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے لوگوں کو پولیس میں بھی برتی کیا جائے گا کیوں ان کے مطابق یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے لوگوں کی زبان اور ان کے اخلاق عادات کو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وزیرستان کے لوگوں سے پولیس بنائی جائے لیکن اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان تاغوتوں کے نزدیک کیا جائے مجاہدین سے دور کیا جائے اور حرام خوری رشوت خوری کا عادی بنایا جائے تاکہ ہمارے یہ انصار تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں اور مجاہدین کے دشمن بن جائیں لیکن وہ مکر و مکر اللہ اللہ و خیر اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ بہترین مکرین کے لیے کرے گا تو یہ بیچارے جن خیموں میں رہتے ہیں یہ خیمے انسانی حقوق کی بات دور ہے اس میں حیوانی حقوق بھی اس میں نہیں ملتے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پانچ ریلیٹرینیں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ یہ بلا مبالغہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو لوگ ان کیمپوں میں رہے ہیں ان کی باتیں ہیں تو یہ سب کچھ مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اپنے ملکوں سے مجبوراً نکلنا پڑتا ہے کاش کے ہم جہاد کرتے تو اتنی خواری نہ ہوتی کیا خیال ہے کاش کہ ہم جہاد کرتے اسلحہ تو ویسے بھی ہمارے پاس ہے آپس میں جب لڑتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارٹر مار رہے ہیں. ایک دوسرے پر میزائل مارتے تو کاش کے ہم اپنا اسلحہ ان کے اوپر استعمال کرتے تو اتنی خواری بھی نہ ہوتی اتنی ذت اور رسوائی بھی نہ ہوتی اپنا وطن بھی نہ چھوڑنا پڑتا اپنے وطن میں شہید ہوتے تب بھی عزت تھی اور جنگ کرتے تب بھی عزت تھی بس اللہ تعالیٰ مسلمان امت کی حالت پر رحم فرمائے